بعد. أعوذ بالله من هم, هم الفاسقون من فقد قد قد بات سامنے آ چکی تھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مرتکے کبیرہ یعنی کرنے والا شخص وہ مومن ہی رہتا ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا ایمان سے خارج نہیں ہوتا جب کہ متضلہ کا مسئلہ تھا کہ مرد کے بھی کبیرا ہی تو مومن رہتا ہے یعنی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا منزلہ بینل پائل تھے اسے نمبر پر آپ نے پڑھا تھا خواہش کو جو کہتے ہیں کہ مرد بھی کبیرہ کافر ہو جاتا ہے یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ مومن نہیں رکھتا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ایمان کے درمیان میں رہ جائے منزلہ بین المنزلہ تعین والا مصرفی حوالے سنت والجماعت کے دلائل تین صوبوں میں آپ کے سامنے گزر چکے تھے پھر اس کے بعد متضلہ کے دلائل مرتقبی کا کبیرہ کافر ہو جاتا ہے انہوں نے بھی ظاہر سے اقتبالات کیے ہیں کہ جن ظاہری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتقبی کبیرہ کافر ہو جاتا ہے مثلا سب سے پہلی رائے کہ لَمْ اللَّهُ اور جس نے عمل نہیں کیا ان باتوں پر جو اللہ نے نازر کیا بس وہ لوگ کافر ہیں اس طور پر ہے کہتے ہیں کہ جس طرح تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرتکب کا بیرا ہے اہل سنت والے جماعت کے ہاں بھی یہی ہے کہ مرتکبے کا بیرا ضرور ہے اور فاطق کی تاریخ کیا ہے کہ جو گناہ کا اختقاب کرے یعنی بھی تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اللہ تعالیٰ نازل کرتا احمد کو نہیں مانتا تو آپ اس کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کافی رسی کو کہہ رہے ہیں وہ ملک آخر کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناظر کردہ احکامات کو نہیں مانتا وہ کیا ہے کافر ہے تو کاشب اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی مرتقی کبیرہ ہوگا جو بھی کبیرہ بنا کے احت کرے گا وہ کافر ہوگا سی الحال سمجھ میں آ رہی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مرکزی بھی کبیرہ بھی جس کو سنت اور جماعت کہتے ہیں گن کر احتجاب کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے پر یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کافر کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمولی کرے نمبر دو آئے تھے امن کپرآباد کا فعلا اکبل فاسکون پر فعلا اکبل فاسکون کے جس نے اس کے باغی افر اختیار کیا تو وہ لوگ کیا ہیں فاصق کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی پہلے والی بات ہے اب اس کو کیا کہا کہ کافر اس کے بعد بھی انکار کرے تو کیا ہے کافر تو کہنا یہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے اس آئے مبارکہ میں فاسق اور کافر کوئی کیا کہا ہے فاسق کہا ہے تو معلوم ہوا جی ہاں معلوم ہوا کہ فاسق اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے تو بات بڑھ کر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو مرتقبیر ہوگا وہ کیا ہے کافر. اس کے نمبر پر حدیث سے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے فکر کیا تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی کیا چلا رہا ہے کافر کہا رہا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے حضیف سے کہ مرتکے پہ کبیرہ کیا ہے کافر ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آیات سے متعلق ہے جن میں آزاد کے بارے میں تذکرہ آتا ہے وہ آیات کفار کے ساتھ خاص وہ آیات کے خاص ہیں کفار کے ساتھ خاص ہے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں مثلاً قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے وَتَوَلَّا تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی آیات ہیں جتنی بھی آیات یہ ہی کیا ہیں کافر سے متعلق ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو عذاب ہوگا وہ کافر کو ہوگا جو کیا کر رہا ہے تکلیف کر رہا ہے کرتبا و طول اور اعراض کر رہا ہے اور خود اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کو سزا ہو سکتی ہے اس کو سزا ہوگی اس کو گناہ ہوگا اس کو گناہ گناہ کے بدلے میں اس کو کیا ہوگی سزا اور عذاب ہوگا خود اہل سنت پر جماعتی مانتے ہیں تو کہتے ہیں عذاب تو فارغ کس کے ساتھ کے ساتھ من اور مراد کیا ہے کافر ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافر مرتقبا وہ مومن نہیں رہ سکتا اہل سنت والجماعت کی طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی آیات ہیں یہ مطلوب ظاہر ہے کہ ان کے ذہنی معنی مراد نہیں ہے بلکہ ان کے اندر تعویل ہے اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی بات اور ان آیات کا تمام کا جواب وہ بڑی آیات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتقے کے کبیرہ نہیں ہوتا بلکہ مومن رہتے ہیں اور اسی طرح وہ بڑی آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں جماعت کا اجمان اثر کیا گیا ہے کہ اس بات پر امت کا اجمان ہے کہ جو پہلے ایمان میں سے ہو پہلے میں سے ہو, اگر بوت ہو جائے تو اس پر اندازہ پڑی جائے گی اس کی होगी اگر معلوم ملک ہو جائے کہ وہ مرتقے میں قبیرہ ہے پھر بھی اس کے ساتھ یہ, آمال یہ آمال افار کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوں اب رہی یہ بات جو آپ کو کتاب سے نہیں ملے گی کہ یہ جو آیات ہیں ان سے کیا مواد ہے ان کا ظاہری معنی کیا کیا مطلوب ہے تو سب سے پہلی آیت پر آپ نظر ڈالیے گا انزل کہ جو آ... ملام كم بیما اندر اللہ, جو اللہ نے نازل کیا جو ان پر عمل نہ كرے وہ كا سكے ان پر عمل نہ کرے وہ ملام یحكم کے معنی ہیں ملم یوسف مل یقم کے کیا معنی ہیں ملم یوسف بیما اندر اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے کیا معنی ہیں ملم یو سب دیکھتے اللہ تبارک کردہ احکامات کی تصدیق نہ کرے تشکیل نہ کرے تو بے جماعت کا, کا مسئلہ تو تو نہیں رہتا یہ حکم کیا معنی ہے ملم یو سب دیکھتے جو تصدیق نہ کرے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی تو وہ کیا کہ دوسری نمبر پہ دوسری, آئے دوسری آئے تو امن کپر آباد ادا ہے اس میں مختصرین فرماتے یہ جو قبر کا تذکرہ کیا ہے یہاں سے مراد کو فران نعمت ہے یہاں سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہے اور نہ ہی اور ایمانیات کا انکار ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے قرآن نعمت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ کیا ہے گناہ ہے فاسق ہے اس کو فاسق سے تعبیر کیا ہے یہاں پر امن کا فرآباد مراد کیا ہے پرانی نمبر پر حدیث کا پر حدیث تحریر پر معمول ہے ڈرانے اور دھمکانے پر है ہے وہ کیا ہوگا امن حدیث کس پر معمول ہے تحادی پر معمول ہے جیسے آپ نے بھی کو سنا آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز پھولے تو وہ کافر ہو جائے گا بلکہ ایسی حادی کے اندر دیگر محسوس کی بنیاد پر کیا ہوتی ہے تعبیر ہوتی ہے اس کے بعد آیات سے خوارج نے استعمال کیا ہے کہ وہ عذاب والی تمام آیتیں خاص ہیں کس کے ساتھ کافر کے ساتھ عذاب والی تمام آیتیں خاص ہیں کس کے ساتھ کافر کے ساتھ عذاب کافر کو ہی ہونا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو مرتکیب کبیرا ہے اس کو بھی اگر گناہ ہونا ہے تو یہ بھی کیا ہے اس کو بھی ہونی ہے تو یہ بھی کیا ہے کافر ہے کیونکہ عذاب کا صرف کافر کو ہونا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ مرتکیب کبیرا بھی کافل ہے ذر مسئلہ سب سے پہلے آیا ہے عذاب, عذاب کے اندر جو علیم ہے یہ کہتے ہیں کہ آحرط کیا ہے علی آحر کیا ہے اس سے مراد مخلط فنار ہے اس سے مراد مغلط النار کے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہو اور اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کون ہے صرف کافر ہے وہ قاصر نہیں ہے فاطح کو اگر عذاب ہوگا بھی اپنے گناہ کی با قدر ہوگا اس کے علاوہ نہیں بلکہ اس کو پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا تو, مخلط جیدی تو کیا مراد ہے اسے؟ یہ جو آیا ہے علیم اور اور آہت کیا ہیں ذہنی کہ جو کیا ہو, مععود ہو اس سے مراد ہے فی النار مراد کیا ہے فی النار کے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں اب طے ہو جائے گا کہ ان آیات سے مراد کون ہیں صرف کافر ہی ہیں وہ مرکتے بھی کبھیرا مراد نہیں ہے بلکہ کون مراد ہیں کافر ہی مراد ہے جو اس کا مقوم ہے محلط فنار علیم آحد کا ہے مراد کیا ہے مغلط فنار ہوں گے تو طے ہے کہ مغلف صرف کافر ہی ہوں گے مطلقاً کافر مومن گناہگار وہ مغلط فنار نہیں ہوں گے اگر جانب میں جائیں گے بھی اگر ان کو آغاز ہوگا بھی تو اپنے گناہ کی قدر ہوگا تو اس کے بعد ان سب کو اگر جس کے دل میں جانے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جی جانب سے کیا ہوگا نکالا جائے گا بات آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آخر میں پھر ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ سوال ہے کہ آپ نے اتنی آسانی سے کہہ کہ اس بات پر اجماع ہے, کہ کیا نہیں ہے؟ کافر نہیں ہے, اس بات اجماع ہے کہ مرتکب کبیرا کافر نہیں ہے تو کہتے ہی کہتے اجماع ہو گیا کہ قوال انکار کر رہے ہیں اجماع تو وہ ہوتا ہے کہ جو سب کریں. اجماع تو وہ ہوتا ہے جو سب تسلیم کریں حالانکہ خوارج اِس کا انکار کر رہے ہیں تو آپ نے اتنی آسانی سے کیسے کہ دیرا اس بات پر اجماع ہے کہ مت کے بھی قبیرہ باقر نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اجماع سے اہل سنت جماعت کا اجماع ہے اہل سنت وجما ولجماعت کا اور خوارج اہل سنت و سے ہی خارج لہٰذا وہ لا تدمی ہی اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ اگر نہ ہے مانے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ ہمارے اشتہار میں حرج واقع نہیں ہو سکتا ذرا کتاب میں وحتجت خوارص نے ظاہری نصوص سے استقال کیا ہے جو نظہ لگ کر نادر کر عمل نہ کرے تو الائی کا ملکوں جس نے اس کے بابی کو اختیار کی رکھا بس وہ فاسق ہے سلاۃ وسلام منترا کا سلاۃ متعمر فخر کا فرا اس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا کافر اور یہ کافر کے ساتھ تعالی ہے اس شخص پر جو جس نے تقسیب کی اور جس نے آراز کیا لا يصلحا اس جہنم میں داخل میں نہیں ہوگا مگر بدبا طلح جس نے جٹلایا اور ایراض کیا ایمان سے قول وقول وقول تعالى ان الخزي اليوم آداب آج کے دن کا کافروں پر ہوگا الى غیر على <فرے> کہ یہ جو ہے مطروف, ان کا مطروف ہے اس بات پر درارت کرنے والے ہیں مرتکب کبیر نہیں ہے تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرادر نہیں ہے بلکہ اس میں کیا کریں گے تابع کریں گے دوسری بات بل کہ اس بات پر اجماعی منافع ہے کہ مرکز بے قبیرہ کافر نہیں تعلیم جیسے گزر چکا اب یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں خواہ جو یہاں سوال پیدا ہوتے ہیں خواہشی بھی نہیں کر رہے خواہش ہی ہے وہ داخلے بلاقادہ بہن لہٰذا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا مشرق کی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا اس کے علاوہ اس پر آگے انشاءاللہ شاء اللہ جو الگ ہے اس پر ان شاء اللہ پڑے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ